لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا اي والمرسلين اما بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والسلام عليك يا نبي الله ساتویں رمضان المبارک کی مبارک شب اور الحمد مدنی مذاکرہ شروع ہوا چاہتا ہے مبارک گھڑیاں علم دین کی محفل اور علم دین سیکھنے کی زبردست اپرچونٹی حاضرین کو بھی جو یہاں اعتکاف میں الحمدللہ للہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود ہیں اور ان کے لیے بھی جو مدنی چینل کے ناظر کی صورت میں اسکرین کے سامنے موجود ہیں بہت زبردست بیانیاں بہت اوتھینٹک اور ایک متقی اور صاحب ورا شخصیت کی زبانی ان کی خدمت میں بھیجے جائیں گے سوالات اور وہ جواب عطا فرمائیں گے شریعت کی خوشبو سے مملو جو ڈیٹ میں نے عرض کی سن 1438 سو نے ہجری کی ساتویں شب یہ پاکستان کے وقت کے مطابق ہے الحمد علی ہی احسان ہی مدنی چینل دنیا کے تقریباً چھ کے چھ ہی بر اعظم میں دیکھا جاتا ہے کوئی بعید نہیں کسی دن خبر آئے کہ میں انٹارکٹیکا سے بھی دیکھ رہا ہوں تو دنیا کے دوسرے خطوں میں الحمدللہ رمضان مبارکی دیگر ساعتیں دیگر تاریخیں اپنی برکتیں بھی لٹا رہی ہو سکتی ہیں بہرحال رمضان مبارکی مبارک ساعتوں کو ضرور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرتے جائیے اور نفع اور برکتیں حاصل کرتے جائیے اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے بھی یہ توفیق و رفیق اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے آج استقبال مدنی سے پہلے جو استقبال مدنی مذاکرہ میں مدنی مذاکرہ سے پہلے جو آپ کی خدمت میں معروض پیش کرنی ہے اس کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہے جس سے شخص کے بیان سے آغاز کرتے ہیں جس کا تعلق جو ہے ایک مسلمان گھرانے سے تھا نام بھی مسلمانوں والا تھا اور خاندان بھی جو مسلمان خاندان تھا وہ بھی جاہو حشمت والا تھا یعنی باعزت معزز مسلم گھرانے سے اس نوجوان کا تعلق تھا مشہور ایک اردو کے شاعر ہیں اکبر الہ انہوں نے یہ نظمیا واقعہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول کے اس پڑھے لکھے شخص سے ایک دن میری بات چیت ہوئی تو جب اس شخص سے میری بات چیت ہوئی تو دوران گفتگو ظاہر وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا شخص تھا گفتگو کرتے کرتے اس نے بعض مغربی مفکرین سے متاثر شدہ ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ جن سے ملحدانہ یعنی معد اللہ مرحبہ احمد ماشاء ویلکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ جس سے ملحدانہ قسم کی بو آتی تھی تو میں نے جب اس کی یہ خیالات سنے دوران گفتگو جب اس سے ان کا اظہار ہوا تو میں نے کہا کہ تو کوئی ملحد ہے مسلمان ہے یا کیا بلا ہے تو کہ تیرے ملحدانہ خیالات سے میں آجز آ گیا ہوں تو ہے کیا چیز ایسی کسی باتیں کر رہا تم یعنی مرادی ہے ایسی کسی باتیں کرو یہ کیا بولنے لگے ہو تو اب وہ جو شخص تھا وہ مطلب یعنی جیسے نا بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں نادان لوگ ہوتے ہیں میں کیا کیا رہا ہوں تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور جو یعنی جان بوجھ کر کرے اور جو ایسے کرے کہ مطلب باقاعدہ ٹارگیٹ کر کے کرے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو یعنی اصل میں ایسا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا میں اچھا ایسا ہے اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات دراصل یہ ہے کہ میری کچھ نشست و برخاست ایسے لوگوں کے ساتھ رہی ہے کہ جو ملیدانہ خیالات کے حامل تھے اور ان مغربی مفکرین سے متاثر ہو کر انہوں نے وہ نظریات اپنا لیے تھے کہ جو معلّہ یعنی اللہ تعالی کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں تو ان کی ساتھ چونکہ میری نشست و برخاست رہی ہے کافی عرصہ ان کی گفتگو میں سنتا رہا ہوں تو شاید ان کے خیالات کا کوئی اثر میری جو ہے نا ذات میں یا خیالات و نظریات میں آ گیا ہے جو آپ کو میری زبان سے ظاہر ہوتا محسوس ہوا ہے ورنہ میں تو وہی مسلمان ہوں اور اسی خاندان کا جو میرا خاندان ہے میرا تو وہ, وہ, وہ خاندان ہے اور معزز و محتشم خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں تو مسلمان ہوں تو دیکھیے کہ وہ جو شخص تھا اس کی نشست و برخاست ایسے سے رہی تو یعنی اس نے اس کی طبیعت نے ایسی چیزوں کا ایسا اثر محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے قبول کر لیا ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جن کے ساتھ ہماری نشست و برخاست رہتی ہے تو ہمارے بولنے چالنے میں انداز میں ان کے الفاظ بعض چست جملے تکیہ کلام یا ان کا اسٹائل ایکسنٹ لب و لہجہ انداز یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر ڈر آتا ہے یہ وہ ظاہری علامت ہے کہ ہماری طبیعت اس کی صحبت کا اس کی قربت کا اثر قبول کر رہی ہے جسے ہم جیسے ظاہری آنکھ والے بھی عام لوگ بھی جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں تو اللہ والے اگر صحبت بد کی یا صحبت نیک کی زبردست ترین تاثیر پر کلام کر کے ہمیں متنوع کریں ہمیں وارننگ دیں ہمیں اس کی طرف توجہ دلائیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا تو ظاہر ہے ان کی تو بات کی آنکھ روشن ہوتی ہے کہ وہ تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے نا صحبت کمپنی یہ بہت ہی امپیکٹ امپیکٹفل انسپیریشن دینے والی چیز ہے بہت ہی زیادہ اس کی تاثیر ہے تو آج کا جو موضوع ہے منسٹر مطلب خصوصی ڈائمنشن منسٹر کلام خصوصیت سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کی طرف رغبت بھی دلائی جاتی ہے ترغیب بھی بیان کی جاتی ہے ایک بسوسا اور ایک یعنی جو مس مسکانسیپشن ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے اور وہ نا ایک جو عموماً بسوسے ہوتے ہیں نا بعض بسو یہ بلٹ پروف جیکٹ کا کردار ادا کرتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ کا کردار کیسا ادا کرتے ہیں کہ اس میں آپ اچھائی کا کوئی بھی بلٹ یعنی کوئی بھی فائر کرے نا وہ اندر نہیں گھستا ہے وہ پھر وہ ٹکرا کے گر جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کچھ بعض بسوسے ایسے ہوتے ہیں تو کچھ کچھ بسوسا اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ اچھا یعنی وہ فلاں بزرگ ہیں نا دیکھیں ان سے تو میں بہت دل سے قدر کرتا ہوں مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں بھی کتنی ادب سے حاضری دیتا ہوں اور نماز کے بعد ماشاء اللہ وہ جو امیر علیہ سنت مدنی پھولتیا وہ جو مسئلہ سمجھاتے ہیں میں اس میں بھی بیٹھ جاتا ہوں اور جو اپنے یہ جو مبل دعوت اسلامی ہے ان سے بھی میری الیک سلیک ہوتی رہتی ہے اور اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں میری دل سے قدر کرتا ہوں اور ماشاء دعا وغیرہ کروانے کے لیے بھی اور عقیدت سے ملنے کے لیے بھی آگے بڑھنے کے لیے بھی سارے اقدامات تو میں کر ہی لیتا ہوں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے اور اپنی تو یار ہم تو عام لوگ ہیں کمزور ہیں، یار باش لوگ ہیں لیکن اپنی جو کمپنی ہے نا وہاں جمتی وہاں ہیں یہ عزت دار لوگ ہیں دل میں ان کی قدر بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ان جیسا ہو جاؤں تھوڑا پرانا ہو جاؤں نا تھوڑا سفید ہو جاؤں تو پھر ان جیسا ہو جاؤں گا ابھی تو یعنی سارا کالا ہوں تو ابھی نہیں ہے نی نا تھوڑی دیر کے بعد کی بات ہے تو یہ تھوڑے سے وسے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ تو ہماری جو صحبت ہے وہ ایسوں کے ساتھ جو ہے وہ Uh, شاید ہم لوگ uh, جو ہے نا اس کو کٹ آف نہیں کرتے کینسل نہیں کرتے وہاں سے اپنا ہمارے uh, حوض جو ہے اس میں نورانیت کا پانی تو آتا ہی رہتا ہے لیکن ہمارے بعض کنیکشن کی وجہ سے بعض ایسی جگہ سے پانی آتا رہتا ہے کہ جو ہمارا حوض ہے اس میں وہ چمک وہ دمک وہ پاکی وہ پاکیزگی وہ صفائی پیدا نہیں ہوتی اور اس میں یہ ہمارا مس کانسیپشن جو ہے وہ آڑے آتا ہے تو آج اس مدنی پھول پر بھی انشاءاللہ ہم نے اپنی تربیت کروانی ہے کہ نیکوں کی صحبت تو اختیار کرنی ہی کرنی ہے ان کی برکتیں تو حاصل کرنی ہی کرنی ہے مگر اصلاح کے لیے جو ہے وہ بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے بلکہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں پروفیشنلی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جیسا جن کے ساتھ رہتے ہیں نا ویسے ہو جاتے ہیں تو اگر ان پروڈکٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے بھلے ہم پروڈکٹیو بننے کے خواب دیکھتے ہوں دو چار پروڈکٹیو لوگوں سے واسطہ بھی ہو تو یہ خیر آج کا مدنی پھول ہے رکنی شورا ماشاءاللہ اللہ فرما ہے ان کی جو بسارت بصیرت ہے ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا جو مطالعہ ہے ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں جو بری صحبت ہے اس سے بچنا اور اس کے شر سے بچنا اس کے نقصان سے بچنا اور جو صحبت کی تاثیر ہے اچھی صحبت کا اچھا اثر بری صحبت کا برا اثر تھوڑا ذہن میں نہ ہمیں سمجھائیے تاکہ جو ہماری آخرت کی تیاری کے معاملے میں شخصی ترقی ہے اس میں کوئی اہم اسٹیپ اللہ کرے ادا ہو جائے طے ہو جائے تو ایک میجر مائل سٹون طے کر جائیں ہم رب والسلام علی سید المرسلین بنیادی بات تو یہی ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے <تصفح> جب صحبت اثر رکھتی ہے تو اچھی صحبت ہوگی تو اچھا اثر آئے گا اور بری صحبت ہوگی تو برا اثر تو آئے گا اور قربان جاؤں سید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ جنہوں نے احیاء العلوم شریف میں جو صحبت کا باب مرتب فرمایا اللہ ہے اللہ اللہ تو صحبت کے باب میں جو شرائط صحبت لکھی نا کسی کی صحبت, اللہ صحبت اللہ اختیار کرنے کی جو شرطیں لکھی اللہ, ہیں اللہ اچھا شرطیں تو بعد میں لکھی ہیں پہلا جو جملہ ہے نا وہ بڑا جاندار ہے اللہ حک جس کا مفہوم ہے جی دوسرے جی کے قبلہ کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں ارض کرتا ہوں آپ فرماتے جان لیجیے کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی صحبت اختیار اللہ اکبر اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ارشاد فرمایا کہ آدمی دیکھے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی اپنے, اپنے دوست, دوست کے دین پر ہوتا ہوتا ہے ہوتا دیکھے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کرتا ہے کس کے ساتھ عرب رہتا, عرب رہتا ہے کس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے نشست و برخاست کی ترکیبیں بناتا ہے کہ اس کا اثر جو اس کی طبیعت پر آتا ہے نا یقیناً اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ فسق پر مبنی ہے گناہ پر حر مبنی حر ہے اللہ نہ کرے اس سے بھی دو قدم آگے گمراہی پر مبنی ہے پھر ملیحدانہ خیالات کی باتیں کی بد مذہبیت پر مبنی ہے. اگر خدا نہ خاص طے جی صحبت پھر تو ایمان ہی کی بربادی کی صبح تو صحبت واقعی بہت موثر ہے اور بالخصوص بری صحبت کے جو نقصانات ہیں اس سے تو ہر ذی شعور اچھی طرح آگاہ ہے जीज़ ایک چیز جز... کا ہے نالج حاصل کرنا रहा. ایک مجھے معلوم ہے یہ الگ بات ہے کہ میدان ابل کے شہ کی کے طور پر میں نہیں ابھر پاتا مگر یہ کامن سینس کی بات ہے ہر ایک کو پتا ہے اس بات کا کہ میں شراب پیوں گا تو اس کے نتیجے میں دنیاوی طور پر بھی میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور اخرمی طور پر جو آزادی وہ تو وہاں پر ہے مگر اس کے باوجود ایسا نہیں کہ لوگ جانتے نہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے اس گناہ میں پڑتے ایک تعداد ہے اچھی خاصی تعداد ہے بلکہ جو نشے میں دھت ہوتا ہے دھت جی وہ بھی جب بالکل تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو ہاں یار بہت بری بات ہے واقعی بہت بری بات ہے آئندہ نہیں کروں گا آئندہ نہیں کروں گا آئندہ نہیں کروں گا وہ آئندہ کہیں پیچھے رہ جاتی کروں گا کروں گا رجحان میں رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک وطال رحمت فرمائے ایسے واقعات تو ہمارے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں میں کہوں کہ قدم قدم پر بکھرے ہوئے ہیں تو غلط نہ ہوگا مجھے اچھی طرح آپ کی گفتگو سے میں اخذ کر رہا تھا تو مجھے خود اپنے جاننے کے والوں کا ایک واقعہ یہ ذہن میں آ گیا کہ ایک نارمل فیملی ہے میڈیم کلاس کے لوگ ہیں مدنی منا مدنی منا نہیں کہ بچہ کہوں گا وہ بچہ چھوٹا سا تھا جی تو اس کی دوستی ایک ایسے گھرانے کے ساتھ ہو گئی کہ جو جسے کہنا چاہیے کہ کچھ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے خود یہ اچھا دو اور میڈیم کلاس کے لوگ, थीक لوگ थीक تھے थीक اچھا اب وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے تو ان کا مزاج بھی تھوڑا سا جی دینی مذہبی ماحول تھا نہیں تو کچھ اسی طرح کا ماحول تھا جی وہ غریب سا کچھ آزادانہ سا ماحول تھا اچھے برے کی تمیز نیکی بدی کی تمیز اللہ رسول پاک کا لحاظ یہ کچھ چیزیں مطلب کہ نہیں کانسیڈر کر رہی تھی کسی طرح یہ کچھ نہ کچھ مذہبی لوگ تھے مگر ان کے ماں باپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اچھی خاصی کھاتی پیتی فیملی ہے چلو بچہ جائے تو کیا حرج ہے اسے چلو بچے میں کچھ وہ چلو نا وہ کچھ بڑھت پن کے مزاج کی ترکیب بن جائے گی مگر وہی والی بات ہے کہ یہ اس روب میں رہے کہ بچہ ہمارا اس اچھی فیملی میں جاتا ہے اور ان اچھی فیملی والوں کو اچھی فیملی سے مراد یہاں پر ہوئی مال و دولت کے اعتبار سے ان کے گھر گھرانے کے اعتبار سے مگر اس فیملی کے بھی جو حالات تھے وہ بھی عجیب و غریب قسم کے تھے آزادہ نہ ماحول تھا بچوں کی بھی صحبت کچھ ایسی اچھی نہ تھی کرتے کرتے کرتے کرتے وہ لڑکپن کی عمر کو پہنچے معلوم چلا کہ وہ صاحب جو تھے رچپن کا جو بیٹا تھا وہ تو شراب کے نشے میں رہتا تھا Allah اب یہ کہاں سے ترکیب بنائے تو اس نے پھر اپنے گھر سے چوری کرنا شروع کر دی کبھی ماں کے پیسے اٹھا لیے کبھی بڑے بھائی کے پیسے اٹھا لیے کبھی بابا کے پیسے چرا لیے ایسا کر کرتے کرتے کرتے جوانی کی عمر آ گئی یہ نشے کا عادی بنتا چلا گیا وہ تو بڑے لوگ تھے بڑی ترقی میں کہیں نہ کہیں نکل گئے थे. مگر اس کی اس کے والدین کی اس کے بہن بھائیوں کی جو زندگی اجیورن ہوئی اور میری آخری معلومات کے مطابق آج تک اگرچہ وہ بال بچوں والا ہو گیا بیٹیوں والا ہو گیا بیٹوں والا برد ہو برد گیا مگر اس بچپن کی بری صحبت کے اثرات آج تک اس فیملی پر اس طرح سے سایہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ محمود ہماری بات ہو رہی تھی بعض بس سے ایسے ہوتے ہیں جو یعنی بلیٹ پر بلٹ پروف ٹائپ کا رول ادا کرتے ہیں یعنی وہ ایسی آڑ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سی اچھائی اور جو یعنی ایسی باتیں ہیں جو بہت تا پرتاثیر ہوتی ہیں وہ ان میں آڑے آ جاتی ہیں وہ, وہ بسوسا بس آڑے آ جاتا ہے رکاوٹ کا جو ہے بنتا ہے غلط فہمی کو جنم دیتا ہے اور پھر لاشوری جو یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ پھر اس طرف آنے نہیں دیتی تو انہیں میں سے ایک جیسے یہ ہے کہ Uh, الحمدللہ للہ اچھوں کی صحبت اختیار تو کرنی چاہیے ان سے نسبت بھی قائم کرنی چاہیے ان کی قربت میں بھی رہنا چاہیے عقیدت بھی ہونی چاہیے تو اب یہ کہ امام صاحب سے بھی مل لیتے ہیں داو مبلغین دعوت اسلامی والوں سے بھی دوستی ہے الگ سے بھی ہو جاتی ہے دعا کے لیے بھی عرض کر دیتے ہیں مگر یار تو اپنی جمتی وہاں ہے اور یعنی کنیکشن وہاں جو ہے نا وہ, وہ جو گڈو پنٹو موٹو یہ اس میں جو ہے نا اپنی جمتی حقوب تو یعنی اچھوں کے ساتھ تعلق تو کیا مگر بری صحبت کا جو اثر ہے اسے ترک کر دینے کا یا اسے ختم کر دینے کا اس پر روک باندھ دینے کا کوئی ایسا انتظام ان سنس نہیں کیا کہ ان کو بھی چلا رہے ہیں اور ان کو بھی چلا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو مطلب اخروی تیاری کے لحاظ سے جو ہماری شخصیت کی تعمیر ہے اس میں دراڑ پڑتی ہے تو بری صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے اس کے تعلق سے کوئی مدنی پھول ایسا مل جائے اور ایسی کوئی آپ کی یعنی تحریک والی گفتگو ہو کہ عزم ہو جائے کہ یعنی ہمت کرنی پڑے گی کہ یعنی دل پہ پتھر رکھ کے یہاں سے جو ہے وہ رابطہ ناتا مطلب منقطع کیا جائے اور اس طرف دوڑا بڑا اور جایا جائے, جائے کیا فرماتے ہیں الحمد للہ رب المرسلین قرآن کریم کی اگر آیت کریمہ پر غور کریں تو کون صادقین کہا گیا قرآن واضح طور پر ہدایت دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ وابستہ رہو کہ قرآن ایک جگہ پر اگر قاری صاحب کو یاد ہو اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالم مت یہ ہمارے مدری مذاکرے وغیرہ میں امیر سن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کا وہ حصہ یاد نہیں ہے مجھے تلاوت آیت کریمہ کا وہ حصہ یاد نہیں ہے مگر اس کا مضمون ترجمہ یہی ہے کہ اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ یعنی کفار اور فساق اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں نہ بیٹھا جائے تو یہ تو بہت واضح طور پر ہمیں بیان کیا گیا پرانی بچوں کی طرف جانا ہے اور بر برے اور ظالموں میں اللہ کے نافرمانوں فرمانوں میں نہیں بیٹھنا ماشاء اللہ ہم بتر میں دعا قنوت پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں ون ترک میں رک تیرے نافرمانوں فرمانوں سے ہم تعلق توڑتے ہیں یعنی تیرے نافرمانوں فرمانوں کو میں نے چھوڑا اللہ اللہ سبحان اللہ تو اللہ اللہ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم, ہم ہمارا دین ہمارا اسلام اور بنیادی طور پر جو اسلام و دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اچھی صحبت کا ہی تقاضا کرتی ہیں اور صحبت تو مؤثر میں صحبت میں اثر ہوتا ہے اس لیے کہتے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے برے کی صحبت برا بناتی ہے اب رہی کہ انسان اصل تو اس نے صحبت اپنی بری رکھی ہے اچھوں کے ساتھ تو وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جو کہ خود فائدے سے خالی نہیں ہے الحمدللہ اگر کوئی شد کم ہی صحیح جی جی اگر کبھی کبھی بھی اچھوں کی صحبت میں آتا ہے تو یہ آنا بھی اس کو مطلب کہ وہ ہم وہ نہیں کہیں گے کہ یہ چھوڑنے والی چیز ہے کیونکہ یہی ہو ہے یہ عادت اسے کل اچھے کی طرف لے آئے گا اس پہلو پر ہماری رہنمائی کیجئے گا آپ نے شاہ فرمایا کہ صحبت تو ہے اب یہ میرے دوستوں کی صحبت ہے یہ بری کیوں ہے بھائی سب سے پہلے میرے دوست میرے ساتھ بچپن سے لڑکپن سے جوانی ہوگی افطار سو برا کیوں گا میں کیوں برا کس وجہ سے برا تو برے ہیں کہاں برا سمجھتا میں کب ہوں اس پر ہماری ایک دفعہ توجہ ہو جائے کہ ایکچولی یہ تو میرے دوست ہیں میرے سارا دن میں ان کے ساتھ اتساہ بیٹھتا ہوں چلتا پھرتا ہوں یعنی بری صحبت برائی کے سبب ہے اور برائی تو ہمارے نزدیک سوسائٹی میں برا کیا ہے کیونکہ ہمارے کچھ مخصوص کام ہے جسے برا سمجھا جاتا ہے مگر برائی کا ہونا برا ہونا برے دوستوں کی صحبت جن سے آپ منع کر رہے ہیں یہ ہمارے محلے کے لوگ ہیں غریب محلے میں کوچے بازار میں تو پھر وہ ان کو چھوڑ کر بڑی راتوں میں دوسری طرف کیوں جاتا ہے دیگر موقع پر دوسری طرف کیوں جاتا ہے جب اس کے والد صاحب پیسہ لے ہو تو پھر دوسروں کو کیوں بلاتا ہے ان کو کیوں نہیں بلاتا اس طرح کے دیگر مواقع پر یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو دعاؤں کے لیے ان کو بلاتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے کیونکہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھی اور بروں کی صحبت کا فرق عام آدمی سمجھ لیتا ہے آپ کی بات کو بھی میں یکسر اگنور نہیں کرتا کہ یہاں ہمارے ہاں برائی کے اندر جو چیزوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی شراب پیتا ہو تو بہت برا ہے بتکاریوں میں مبتلا ہو تو بہت برا ہے یا جوا کھیلتا ہو تو بہت برا ہے مگر نارملی طور پر ہمارے ہاں بے نمازی کو برا نہیں سمجھا جاتا بدقسمتی کے ساتھ کیونکہ اگر بے نمازی بھی برا نہیں ہے تو برا کون ہے Allah. جھوٹا ہے اور اسی طرح پوش کلامی کرتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے گانے باجے سنتا ہے حقیقت اگر اس کو میں شارٹ میں کروں تو جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً برا ہے اور جو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچتا ہے کوشش کرتا ہے بچنے کی اور اس کے لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اچھا ہے تو اب یہ دیکھنا وہ شارٹ کٹ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں پھر اگر تھوڑا اور آگے بڑھے نا تو وہ ہے نا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جن بات پر حسرت کریں گے وہ ہوگی کہ جو دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا تو اب جنہوں نے اپنا وقت اللہ تعالی کی نافرمانی میں غفلت میں گزارا ہے اور اسی کو ہی انہوں نے جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوٹل پر چائے کا ٹرین ہے اسپیشلی میں پاکستان کے بعض بڑے شہروں کی تو بات کروں گا کہ ٹرین چل پڑا ہے کہ جناب ہوٹل پہ جانا ہے چائے پینی ہے اور چائے کی چائے کے اب بڑے بڑے مطلب کے ایک فینسی قسم کے ریسٹورینٹ بن رہے ہیں اور وہ ایک کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس طرح کی ہوٹلیں بنائی جا رہی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا کلچر عام ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہمیں خود برائی کی طرف کھینچ رہی ہیں غفلت کی طرف کھینچ رہی ہیں تو اللہ کریم ہم سب کو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی عطا فرمائے اور اس میں نا صحبت کس کی اپنائی جائے جیسے انہوں نے جی جی ایک بات کی ہے جب وہ تو مطلب کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہم تو یہاں پر یہ ہے کہ اس پر پانچ چیزیں ہونی چاہیے صحبت اختیار کرتے ہاں ٹھیک ہے ہو اچھے اخلاقہ مالک ہو فاسق نہ ہو اچھا گمراہ نہ ہو اور دنیا کا حریث بھی نہ ہو اللہ اللہ تو اللہ یہ پانچ چیزیں ہیں اب عقل مند میں یہی ہے کہ جو عقل مند ہوگا نا وہ نافرمانی تھوڑی کرے گا اپنے رب کی وہ اتنا بڑا تو جب عقل مند ہے تو بھی نافرمان کیسے ہے اور اگر نافرمان تو عقل مند کہاں کا ہوا اللہ یہ جی دونوں میچ نہیں ہو سکتے دونوں کی میچنگ نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں جس پر غور کرنے کی میں سے ہر ایک کو حاجت ہے اور جو راتوں کو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ابھی یہ تراویح کے بعد یا تو گھر پہ تھوڑا کھائیں گے پھر نکل جائیں گے صحیح, چوپال لگے گی جو راتوں کو چوپال لگانے کے عادی ہیں وہ تو یہی ہیں میں آج ہی وہ کر رہا تھا بیان صبح میں تو ایک بڑی اہم بات میرے سامنے آئے گی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں اپنی عبادت میں لطف نہیں پاتا تو آپ نے فرمایا تو نے ایسے شخص کو دیکھ لیا ہوگا جو اللہ سے نہیں ڈرتا یہ مقاشفت القلوب میں نقل کیا گیا ہے جب تو ایسے شخص کو دیکھ لی جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو تیری عبادت سے لطف چلا جائے تو جو خود اللہ سے ہی نہیں ڈرتا جس کو ہم ڈرنا کہتے ہیں تو اس کے اپنے عالم کے تھے یہ بڑی ضرورت ہے اصل میں ہمارے نوجوانوں کو اس معاملے میں بڑی تفہیم کی ضرورت ہے اور بہت پولائٹلی انہیں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے میں یہاں پر تھوڑی سی عرض یہ کروں گا میرے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کہ جب آپ کسی کو اس کی بری صحبت سے نکال کر اچھی صحبت میں لانا چاہ رہے نا جی جی تو اسے آپ کو اپنی اس اچھی صحبت کا تھوڑا سا ٹیسٹ دینا پڑے گا ہم hmm. لوگ ٹیسٹ نہیں دیتے اچھی صحبت میں ٹیسٹ ہے میں ان شاء اللہ اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر اس کی کے لذت ملی ہوئی ہے وہاں وہ لطف ملا انجوائے کر رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم لوگ چیرو اس طرح کا ماحول نہیں دیں گے لیکن اب ہم اسے یہاں بلا کر اپنے ماحول کے قریب لا کر یا کوئی دینی ماحول کے قریب لا کر اس سے مطلب کہ ہم ڈرائی سیچویشن کی طرف لے جائیں گے तो तो تو وہ نکل جائے گا وہ تھوڑی دیر بیٹھے گا پھر بولے گا یار یہ آپ نیک لوگوں کا کام ہے ہم کہاں ایسے امیرہ سنت مداصل علی اس معاملے میں جو تربیت فرماتے ہیں آپ کہ جب کسی کو کوئی دینی کتاب پڑھنے کے لیے دینی ہو نا جی جی تو پہلے حکایتوں کی کتابیں دی جائیں تاکہ جی وہ اسٹوریز جب پڑھے گا جی جی تو اس کا انٹرسٹ اس کا ڈیولپ ہوتا ہے تو اس طرح مطلب کہ اگر ہم کسی کو ایک اچھے ماحول کی طرف لانا چاہیں تو بالکل یکسر اس کی اس گیدرنگ کی کھل کے مخالفت کریں گے اور اتنا برا بلا کہیں گے تو وہ میرا خیال پھر اتنے قریب نہیں ہے کیونکہ محبت محبوب ایپ سننے سے اندھا اور ایپ دیکھنے سے دیکھنے سے اندھا اور ایپ سننے سے بہرا کر دیتی ہے اب اس کو اپنے گیدرنگ سے محبت اتنی ہے کہ اس کی برائی نہیں سنے گا لہذا بڑی حکمت عملی کے ساتھ یعنی یوں سمجھیے کہ اس کے اندر جو اپنے برے دوستوں کی محبت ہے نا اس محبت میں اپنی محبت کا پانی ڈالتے رہیں ٹھیک ہے حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ وہ جو محبت ہے نا برے دوستوں کی وہ پانی چھلکتا چلا جائے گا صحیح اور آپ کا پانی ڈلتا چلا جائے گا حتی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پانی اس کا پانی برابر ہوگا وہ جتنا ان کے لیے اتنی آپ کے لیے پھر آہستہ آہستہ آپ ڈالتے رہے ڈالتے رہے کہ آپ کا محبت کا پانی اس کے محبت کے پانی پر غالب آ جائے گا اب وہ وہاں سے کم اور آپ کی طرف زیادہ وہ مائل ہو اب جب اس کے دوست کہیں گے نا کہاں تو مولانا کے چکر میں پھنس گیا تھا اب اس کو اس کے دوست برے لگیں <laughs> گے یا تم کیوں اس کی برائی کرتے ہو میرے میں اسے محبت کرتا ہوں پھر محبت کا پانی اور شفقت کا پانی حکمت کا پانی ڈالتے رہیں حتیٰ کہ اس کی وہ برے دوستوں کی محبت کا جو پانی ہے نا وہ یکسر اس کے کوسے سے نکل جائے گا اب اس کے اندر آپ کی محبت کا پاک صاف طیب پانی ہوگا اب وہ آپ کی بات مانے گا سنے گا سمجھے گا چلے گا اور اب اس کو اس طرح رغبت ختم ہو جائے گی تو یہ اس ٹیک ٹائم جلد بازی جو ہے نا, نا, نا یہاں کام خراب کر دیتی ہے بازوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے لہذا جب بھی کسی کو برائی کی طرف دیکھیں بھلے آپ کی اولادی کیوں نہ ہو لیکن اس کے لیے کبھی مایوس نہ ہو جائیں کہ یار میری اولاد بگڑ گئی آج بگڑی کل سدھر جائے گی اولاد ہو مہیلا کا کوئی آدمی ہے کوئی فرد ہے آپ بولا یہ بگڑا ہوا آدمی ہے تو ہر بگڑے ہوئے آدمی کو ہی تو سدھارا جائے گا وہ سدھارے ہوئے آدمی کو تھوڑی کو سدھارا جائے گا پھر آپ ٹارگٹ کی چیز کا لے رہے ہیں تو یوں جلد بازی نہ کریں لوگوں کو ضائع مت کریں حکمت عملی سے کام لیں برت سے کام لیں میں یہ مشورہ ضرور دوں گا اگر مبّل کو یہ پیغام کبھی پہنچے کہ مبلکین یہ ضرور دوں گا کہ ایک ٹارگٹ ضرور بنائے گھر کہ میں اس کو لانا چاہ رہا ہوں پھر اس کے لیے آپ اپنا خون جلائیں اپنے وقت کو دیں حکمت عملی وہ اس کا آپ کو اگنور کرنا ہے نا یہ اس کی نیچر کا تقاضا ہے آپ بولا یا وہ لفٹ نہیں کرا تھا اگر اس نے لفٹ کرانی ہوتی تھی آپ کو تو پھر آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ تو اگر آپ کے ساتھ نواز بیٹھا ہوتا سے پہلے وہ پہلی سب کے اندر تقبیر کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا وہ آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا نا کیونکہ اس کو آپ اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کھینچ رہا ہے میری اچھے ماحول کی طرف کھینچ رہا ہے اور اس کا دل اس کے برے ماحول میں اس کے برے دوستوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کوشش حکمت عملی مگر اب ایسا بس کرے کون حقیقت میں پرسنلی تو آپ کو بتاؤں لوگوں کو اتنی پڑی اجتماعی توبارہ بیان کروا لو اگر آپ کہو نا کہ یہ ایک برائی میں مبتلا ہے آپ اس سے مطلب کہ لائیں اب اس کے اوپر جتنی تگودو کرنے کی اس کو جتنی انفرادی کوشش کی اس کو جتنا وقت دینے کی حاجتیں نہیں ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے اپنے غلام رسول بھائی مجھے مدنی ماحول میں لانے میں میرے اسلام بھائیوں نے ایسی کوشش کی جس کا میں بیان کر رہا ہوں مجھے مدرست المدینہ بالغان کی اتنی بار نیتیں کروائی گئی ہیں اتنی نیتیں کروائی گئی میں کوئی بیان نہیں کر سکتا میں نیتیں کرواتے اور میں نکل جاتا میں آتا ہی ہاتھوں میں جو تھے ہمارے عجیب شبیر ہمارے ہلکا نگران تھے یہ تو ہم نے احتکاف آخری اشرے کا کیا اور وہی ان سے ہمارا تعارف آتا اس کے بعد میں اس محلے میں رہتا تھا مشہور تو تھا مدنی ماحول میں آئے محلے کے اسلامی بھائی پیچھے پڑ گئے اب میں کس کے ہاتھ میں آؤں سیدھی بات ہے میں جی. کس کے ہاتھ میں میری اپنی گیدرنگ تھی میرے اپنے دوست تھے بارہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس بیس ہم دوست ہوتے تھے گاڑیاں موٹر سائیکل ادھر بھاگو ادھر بھاگو مگر یار کمال ہے ان اسلام بھائیوں پر جو میں اگر کہوں کہ وہ روزانہ مجھ سے رابطہ کرتے تھے اور میں شاید روزانہ ان کو بول کر نہیں جاتا تھا تو شاید غلط نہ ہوگا حتیٰ کہ مجھ سے انڈرسٹینڈنگ کر کے یہ میرے اپنے میں شادی تو ہوئی نہیں تھی یہ میرے اپنے بیڈ روم میں مجھے فجر کے نماز کے لیے اٹھانے آتے تھے اللہ میرے اللہ اپنے بیڈ روم کے اندر میں نے کہا تھا یار آتے اب مجھے بتائیے کہ مجھے میرے آ کر بیڈ روم میں اٹھانا ہے مجھے استنجا وضو کروانا ہے اللہ اور اللہ باہر کل وا کر لٹرلی مجھے صدا مدینہ لگوانی ہے اور ماشا اس وقت آپ کے صدا مدینہ اتنی مشہور نہیں تھی پھر میں اس وقت سے صدا مدینہ لگاتا تھا میری ایک سو چھبیس فلیٹ کی بلڈنگ تھی یہ مجھے بلڈنگ میں لے کے گھومتے تھے پھر نیچے لے جاتے تھے پھر فجر پھر میرے آہستہ آہستہ فجر کی نماز کے بعد درس کی میری ذمہ داری تھی کہ فجر کی نماز کے بعد درس آپ کا تو یوں میرے ساتھ ان کو بیٹھنا بھی ہے ہفتہ بلد وار اجتماع کی ترکیبیں بنانی ہیں یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید مہینوں اگر میں مہینوں بلد کو بلد تو غالبہ مبالکان مہینوں ایک اکیلے اس فرد پر کوشش کی گئی ہے اچھا یہ کوشش ڈیول سسٹم پر تھی محلے صحیح میں الگ تھی میری آفس پر الگ یعنی میں دن میں آفس پر ہوتا تھا تو وہاں ہمارے کارد و رضا ہوتے تھے وہ مطلب کہ مجھے زہر کی نماز کے لیے باقاعدہ دس بارہ پندرہ منٹ پہلے آفس کو بلاتے تھے اور مجھے وہاں سے مسجد لے جاتے تھے مسجد لے جا کر پہ پہلی سب میں بھیجا رنگین ٹوپیاں پہنے رنگین کپڑے پہنے نہ کبھی ٹوپی پہ کچھ کہا نہ کبھی رنگین کپڑوں پہ کچھ کہا کچھ بھی نہیں ڈیلی ہاں اتر بلا ناگا میرا ناگا تو ممکن تھا ان کا کوئی ناگا ممکن نہ تھا ڈیلی وہ وہ مطلب کہ ان کی اپنی دکان تھی ایک غریب ٹائپ کے آدمی تھے مگر وہ دماغ پر ایک بیٹھی ہوئی تھی یہ ایک فرد کی میں بات کر رہا ہوں جس کا میں خود ہوں میں کسی کی آپ کو کوئی اور کہانی نہیں سنا رہا میں خود اپنا بتا رہا ہوں مجھے مجھے میرا یاد ہے نا اور میں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں نا بھائی میں کیوں اپریشیٹ نہ کروں آج الحمد مجھے راہل ماحول ہے اس میں ان کا خون پسینہ شامل ہے پھر وہ مجھے مسجد میں لے جاتے پھر تھوڑے عرصے کے بعد اجی شبیر کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت بولتا ماکی میمن مسجد میں درس نہیں ہوتا تھا اجازت لی گئی تو دو مطلب کہ ہفتے میں دو مرتبہ سر کے بعد درس دینے کی اجازت ملی تھی تو مجھے یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی یہ یار عمران بھائی آپ تو مارکیٹ کے آدمی ہیں بازار کے ہیں بزنس میمن مسجد میں درس دینا شروع کریں اب میرے کو کیا چاہیے تھا ٹھیک ہے دے دیں گے اب اتنا کوئی میں آدمی تھا نہیں تو مہمن مسجد میں باقاعدہ لا کر بٹھا کر درس دلاتے تھے ہفتے میں دو مرتبہ اثر کے بعد درس ہوتا تھا وہ مجھ سے انہوں نے شروع کروایا تھا اللہ. اور پھر وہ درس دیتے دیتے, دیتے, دیتے, دیتے, دیتے. پھر وہ درس بھی تو مہمان مسجد تو اتنی بڑی نا پھر درس بھی تو کھڑے کھڑے ہو کے دینا پڑا اتنی ہمت بڑھانا بڑھانا بڑھا غلطیاں کتنی کرتا گا میں اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں مگر میری غلطیوں کو کس طرح اگنور کراس نہ انہوں دیا کرتے کرتے کرتے کرتے جمعہ جمعہ امام بنواتے تھے اتنا مطلب جتنا اپنا کرتا ہوتا تھا گٹنوں سے اوپر تو وہ جمعہ وہ شلوار سفید کرتا رنگین تو یہ سارے کر کرا کر پھر کرتے تھے پھر اماما کھل جاتا تو اپنے شاید باپو ہوتے تھے مخت المدین احر تو ان سے جا کر میں اماما بنواتا تھا دو تین چار چار وہ اچھا امام باندھتے تھے کو ہوگا تو تین تین چار چار امامہ بنتا تھا تو کبھی وہ ان کو بلاتے تھے اتنی کوششیں میں اگر اپنے ان محسنین کا ذکر کروں نا جنہوں نے مجھ پر انفادی کوششیں کی ہیں ایک رسالہ مرتب ہو جائے گا پھر وہ, اس, وہ خوش نصیب جس نے مجھے باپا کی بارگاہ تک پہنچایا باپا تک لے کر گئے باپا سے تعارف کرایا باپا کے ساتھ مجھے گلزار حبیب کی ملز, گلیوں میں پیدل چلوایا اللہ اور باپا نے میرا انٹروڈکشن لیا اور وہ سارا کام ہوا پھر وہ پھر وہ مشورے اور یہ سب کر کر آ کر ان تمام محسنین کو میں بھولا نہیں ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کی دنیا بھی اللہ اچھی کرے ان کی آخرت بھی اللہ تعالیٰ اللہ اچھی فرمائے ایک فرد پر کوشش ایک فرد پر کوشش ایسا کون کرتا ہے کتنے کرتے ہیں ایک کو لے لیں گے اور اس کو لانا ہے تھوڑی وہ رمک چمک نظر آئے آپ کو لگے گا کہ یار یہ آ جائے گا اب اس کے گھر اس سے انڈرسٹینڈنگ کر کے کریں اس کو کوفت نہ دلائیں الحمد للہ میں ان اسنابائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کوف آنے دیتے تھے ہاں دیتے تھے ایسا کرتے تھے کبھی موٹر سائیکل پہ خود لے گئے تھا موٹر سائیکل پہ چل پڑے یوں کر کر کرا کر اتنے پیارے انداز سے وہ لا لا کر آج یہاں لا کر بٹھائی لیا ہے نا قوم نے الحمد للہ تو میں یہی ارض کروں گا جو آپ ماحول جو ہم کہ برے جی ماحول سے نکالنا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر ان کلام کی طرف چلتے ہیں یاد رکھیے گا میرے میٹھیوں پیارے اسنف بھائیوں سفید رنگ کو کالا کرنا مشکل نہیں ہے آپ وائٹ پینٹ ہے اس کے اوپر آپ دو ہاتھ بلیک کے مارے وائٹ چھپ کر بلیک گالی با جائے گا صحیح. یہ پریکٹیکل بات ہے مگر کالے کو سفید کرنا بہت مشکل ہے آپ اس کے اوپر ہے جتنا یہ مطلب کہ ڈارک ہوگا جیٹ بلیک ہوگا اسی قدر اس پر وائٹ ہاتھ مارتے رہے دوبارہ بلیک ابھر کر آئے گا پھر ہاتھ مارے پھر بلیک ابھر کر پھر ہاتھ مارے یعنی اتنے سے کالے کو وائٹ کرنے کے لیے اتنا وائٹ چاہیے ہوتا ہے یہ کالا اتنی جلدی وائٹ نہیں ہوتا مگر کالا جب وائٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو کوشش کریں اور کسی کو اس کے ریمو کلر میں چھوڑے نہیں اگر مجھے میرے اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا کہ آتا نہیں ہے بیٹھتا نہیں ہے ٹائم دیتا نہیں ہے اتنے نخرے تھے میرے کہ میں مدرست مدینہ بالیگان بالکان نہیں آؤں گا جب تک وہ فناسا پڑھانے نہیں آئیں گے اللہ اللہ وہ آئیں گے وہ سورے ملک سنائیں گے تب میں آؤں گا اب مجھے لانے کے لیے یہ ان صاحب کے پاس جاتے تھے وہ بھی نہیں آتے تھے مدرسے میں اللہ اللہ اب یہ ان کو جا کر فین بنا دیتے یار آپ آؤ گے نا تو یہ آئے گا پڑھنے کے لیے پھر یہ اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور میں مجھے اللہ اللہ وہ پڑھاتے تھے اور یوں مطلب کہ یہ ہی یہ کام تھا یادیں دیکھیں گے ہم جب اجتماع سے فارغ ہوتے تھے اجی شبیر جمعے رات کے تو آجی شبیر وہاں سیڑھی کے ٹینکی کے پاس کھڑے ہوتے تھے ساری ساری رات وہاں پر یعنی رات کا اکثر حصہ وہاں کی ضرورت تھا اور اس بھائی آتے رہتے تھے انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری مجھے پتا تھا کہ میں اجتماع کا سلام اجتماع عشاء وغیرہ فارغ سلط و سلام وغیرہ کے بعد مجھے شبیر پہ کام ملیں گے مجھے فلاں بھائی کہاں ملیں گے مجھے فلاں بھائی کا خوانے... یہ ان کی جگہیں فکس تھی گلزار ابھی مسجد میں مجھے یاد ہے یہ ادھر بھی پیدانہ مدینہ مجھے مجھے ہوئے اب تک اجتماع, اجتماع, اجتماع تقسیم ہو گیا ورنہ یہ بڑے بڑے ذمہ دار فکس تھے ان کے پاس آتے تھے ملاقاتیں کرتے شبیر تھے دا جی کو تو ڈھونڈتے تھے ان کی ملاقاتوں کے لیے تو یہ مطلب ہے یہ آتے تھے تو اس طرح کے مطلب یاسر بھائی آئے تھے ابراہیم لکمان باپو کی شادی میں ناد پڑنے کے لیے اور رے کشتو رنگ کو میں مینا سماج کر کے گھر لایا تھا اپنے اتنا بڑا نوت میرے گھر پر ہاتھ اٹھنے کے لیے آ رہا ہے اتنی بچ میں بب میرے کو ترکے بنا دو میں یاسر بھائی کو گھر لے جاؤں گا ہمارے حاجی مشتاق رہا ان کے لیے ماشاءاللہ اسی طرح انفرادی کوشش اور بڑا اچھا اس طرح بدلاؤ آتا ہے باپا اسی طرح دعوت میں لے کر چلے ایک ایک ایک ایک پر انفرادی کوشش اجتماعی طور پر جیسا بھی ہم اجتماعی طور پر کریں ٹھیک ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے اس کو میں نے لانا ہے بعض ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا ذہن بن جاتا کر یہ آ گیا تو بہت کچھ تبدیلی لا سکتا ہے ہوتے ہیں بعض لوگ اس سے مؤثر قسم کی شخصیت ہوتی ہے انفلوئنشل پیپل کہلاتے ہیں دی وہ ان کی اب کرنٹ سچویشن بتاتی ہے کہ یہ کتنے مطلب کے لوگوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک طرح سے چھوٹی موٹی لیڈرشپ اسکل آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اس کے پیچھے دس دس رہا پندرہ بیس بیس لوگ چل رہے ہوتے ہیں یہ جہاں بیٹھتا ہے وہ باتوں میں چھا جاتا ہے تو یہ آ جائے تو, تو دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا نا دی دی دی لیکن یہ جو بات آپ نے ابھی فرمائی نا کہ اجتماع کے بعد جب ہم جمع ہوتے تھے کسی مخصوص اس کی تو آج بھی آپ اگر موضوع چل رہے تو ترغیب دلائیں ہمارے ذمہ داروں کو کہ اجتماع کے بعد اپنی جگہیں مخصوص کر لیں ذمہ داران بڑے ذمہ داران اور وہاں پر اسلام بھائی ان کی آ کر ملاقات کریں بہت اچھا مطلب یہ موقع ہوتا ہے بہت اچھا اسلام بھائی موجود ہو ذمہ دار کوئی موجود ہو اور وہاں پر کثیر اسلامی بھائی جب اجتماع سے فارغ ہو کے جا رہے ہوتے نا بالخصوص گیٹوں کے پاس ایک کثیر تعداد میں اسلائی میں ملتے ہیں اور بات ایسے اسلام پہ ملتے ہیں ہمیں کہ جو تنہا اسلامہ میں آتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو یہ تو دس سال سے پندرہ سال سے پچیس سال سے ماحول سے وابستہ ہیں لیکن وہ انفرادی تو اکیلے آ ہیں اور اب اکیلے کے اکیلے چلے آتے ہیں یعنی اگر اب بھی اس سلسلے کو دوبارہ مزید تقویت دی جائے بالکل درست ہے رحمتہ اللہ تعالی نے کہ مدنی ماحول میں آنے کی جو مدنی باہر ہے یہی ملاقات ہی تو ہے اتنی پیارے انداز ہے کوئی ملا کے وہ مشتاق یہیں ہو کے رہ گئے ماحول کی برکات ہیں بالخصوص ابتدایہ ہی سرکار امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ کی تربیت سے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں ان کی ملاقاتیں کرنا یہ بہت ماشاء اللہ اجن و رہا ہے اور آج بھی ماشاء اللہ ایسا نہیں حل. کہ نہیں ہے یقیناً قبلہ اللہ حاجی صاحب کا ترغیب دلانا سب کروڑ مرحبا آپ کا یاد دہانی کروانا سب کروڑ مرحبا مگر ربی الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا جو ترقی و عروج ہے اس میں ان ذمے داران اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہیں آپ جگہ پر اللہ نظر بس سے بچائے صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد ماشاء الله چلے اپنے محمود بھائی کلام کی باری ہے رسول حبیب اللہ نظر ایک چمل چمن سے دو چار ہے نزرک چمل سے دو چار ہے نظرک چمل سے دو چار ہے اچن چمن ہی نثار ہے اچمن چمن ہی نثار ہے اجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار پل پل سار ہے اجب جب کے گل کے بہار ہے سننے والے عشقان رسول کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہ گویا کہ یوں کہہ رہے کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے یعنی میرے سامنے ایک چمن ہے آمنے سامنے اور یہ وہ چمن ہے جو گلے یہ باگے مصطفیٰ ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال حسن و جمال اور آپ کے اوصاف اور آپ کی دیگر چیزوں کو یہ گویائی میرے پیشے نظر ہے اور یہ ایک ایسا چمن ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ کیا دوسرا مشرا عجب اس, اس کے گل کی بہار یعنی کہ اس, اس باغ کا جو پھول ہے نا اس پر بہار ایسی ہے کہ جو بلبل ہے نا یہ بھی اس کے بہار پر نثار ہے تو یہ آق جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی جو شان بیان کی جا رہی ہے اس کو بڑے خوبصورت ایک باغ ایک چمن اور ایک پھول اور اس طرح کے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اب ابھی تصور کے ساتھ اس کلام کو سنیں گے تو انشاءاللہ مزے کو بھی اللہ نے چاہ تو مزہ آ جائے گا چمن چمن ہی منی منی سار ہے آج کل کے گل کی بہار گہار گل پل سار ہے للاہو الم سل للو اللہ ہود دانتی پچی سگار ہے ملک وی اس کا شکار ہے نادل کی شکار ہے مت مل بھی اس کا شکار ہے یہ جا کے گز ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے جہاں کے کا ہزار ہزار ہے دیکھو اس تھوڑی سی توجہ کریں پہلا پڑھیں مصرا پڑھے بشر ہی فگار ہے یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ کہ صرف انسان ہی آقا پر نثار نہیں ہے آگے ملک بھی اس کا شکار ہے یعنی فرشتے بھی ان پر نثار ہیں یعنی صرف بشر اور ملک یہ دونوں کا اعلیٰ نے بیان کیا کہ صرف انسان ہی اس محبوب کریم پر نثار نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے اوپر نثار ہیں یہ جہاں کے حجد ہزار ہے اب یہ ہو گیا پورا جہاں جی کے بجدا جی ہزار ہے کسی دیکھو اس کا ہزار ہے علیہ وسلم صلی اللہ علیہ علی وسلم لمد نی وسل و لان ہمدہ نی کہ بسا کے عرش سے پش تشہی وہ بتا گو ہے پیاری پیاری وہاں محک بو ہے پیاری پیاری وہاں جمک یہ وہاں کی شب بیار ہے وہاں کی شب بیار ہے منورہ کا تذکرہ ہو رہا ہے پر شب سے وہاں کی کی رات بھی دن نظر آتا ہے وہاں کی رات بھی دن نظر آتا ہے یہ ہے آقا کا مدینہ سبحان اللہ وہاں کی شار ہے لو ہم بولا تھا تو باب میں نہ تھا بولا تھا تو باپ میں پوچھنا چا بولا ہو تو باپ میں پوچھنا ہونا تو باپ ہو سب پنا بولنا تھا تو باپ میں پوچھنا تھا بھونا ہو تو باب ہو سب پنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی پن ہے جی وہی پن ہے پن سے ہی پار ہے اس شعر کو اعلیٰ کے ایک شعر سے سمجھتے ہیں آپ نے جب اس شعر پڑا نا اس شعر کو احلاد کے ایک شعر سے سمجھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان یہ اعلیٰ کا ایک شعر ہے نا یہ کلام یہ اعلی دت یہ یہ شعر سامنے رکھے یہ اعلیٰ کا کہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں آقا ہے تو سب کچھ آقا نہیں تو کچھ بھی نہیں اب اعلیدت رحمتہ اللہ تعالی اس شعر میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ عظمت و شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ باغ ہے تو اس باغ سے سارے باغوں کو پکا ہے اگر یہ باغ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یعنی جڑ ہے تو درخت سلامت ہے نا تو الحمد للہ آکا کی رحمت کے خط کے ہم سب سلامت ہے ماشاء اب اس چمن کا ہو رہا ہے کہ چمن ہے باغ ہے کر رہے ہیں تصرے ایک چمن ہے ایک باغ ہے مگر اب اعلیٰ درد گویا کے اب بتا رہے ہیں کہ میں کس چمن کی بات کر رہا ہوں اب گویا کے اعلیٰ درد کہہ رہے کہ بتاؤں گا پر ایسے نہیں بتاؤں گا ایسے نہیں بتائے گا کیسے بتاؤں گا سنیے باد لو سر بلا بادبالو سر بلا, بادب بلا میں نام لو باغ کا کہ میں نام لو باغ کا کل تی مو سفا چمد ال کا پاک تیار ہے وہ اگر چلا سے ہے رضا کا حساب کیا वो वो وہ اگر چلا سے ہے جیوا مگر اپو تیرے ابو کا حساب ہے نا شمار ہے مگر تیرے اب کا حساب ہے نا شمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ لوح وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر پیسوں چھوٹ گی بچے ارے تجھ کو کھائے سفید تیرے دل میں کیسے بخار ہے ارے تجھ کو کھائے سفید شکل تیرے دل میں کیسے بخار ہے پور جا کے لے کی مار ہے پور جا کے لے بردا کے لیے کیمار ہے مغار گے بردا کے لیے کمار گی نے مغار گارا پار بار سے پار جوئی کا کاار ہے یہ بار بار سے پار ہے صلا نو محمد صلی اللہ جو ہے نا وہ سمن سو سنو یار کیا ہے وہ بڑا پیارا شعر ہے وہ خوبصورت شعر ہے یہ بھی ایک اور اتنا پیارا وہ اس کا اعلی حضرت نے ایک نقشہ کھینچا لو ہم یہ پانا چا سکو تر گلو گول سر بولا لالا را چمن وہی ایک جلب ہے بننے کی کوشش کریں باغ ہوتا نا باغ باغ میں یہ سب پھولوں کے اور اچھے اچھے خوبصورت پودوں کے درخت کے نام ہے یہ جو اعلیٰ نے لکھے نا سمن سمن سمبل یہ ب یہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں یہ خوبصورت سے جو تو الادا دیکھتے کہ یہ جو باغ جو ہے نا یہ جو باغ آپ دیکھتے تھے اس میں یہ سارے رنگ برنگی سرخ گلاب اور یہ سارے ہوتے تو یہ خوبصورت باغ بنتا ہے نا تو یہ جس طرح یہ باغ کے یہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں نا اس طرح یہ آلات دیکھتے ہیں کہ وہی ایک جلوہ ہزار ہے تو جس طرح باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں تو میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی مختلف پیارے پیارے اوسع ہیں جن سے یہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا جلوہ بھی ہم مطلب اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آکا میں یہ بھی ہے آکا میں یہ بھی آکا میں, بلد میں بلد بلد یہ بھی آکا میں یہ بھی ہے کیونکہ یہ پورے باغ کو حالت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی نے اس انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ باغ میں, میں نام لوں گلو باغ کا کھلے در محمد گلے در محمد مصطفی گلے تر محمد مصطفی چمن ان کا پاک دیا رہے کہ یہ جو میں جو بیان کر رہا ہوں نا یہ بیان یہ کہ یہ مدین منورہ کا میں بیان کر رہا ہوں Allah Allah آقا کے در کا بیان کر رہا ہوں دلے بشر ہی شکار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے وہ تو آپ نے فرما دیا یہ جہاں کے حجدہ ہزار ہے اٹھارہ اٹھارہ ہزار عالم ہے یہ ہزار اٹھارہ ہزار عالم والا ہو گیا اور جسے دیکھو اس کا ہزار ہے یہ ہزار عربی والا ہزار ہو گیا عربی میں بلبل کو کہتے ہیں ہزار یعنی کہ دو ہزار ہے دونوں کے اللہ اعلیٰ مال پتہ نہیں کہا کیسے کیسے اشعار اور کہاں کہاں سے الفاظ لا لا کر, کر الحمدللہ عشق رسول کے جام بر بر بھر بھر کے پلاتے ہیں غلاموں کو ماشاء اللہ امل سنت کی زیارت ہو رہی ہے نا آئیے تاثرات دیکھتے ہیں بابر علی میرا نام ہے بلال آباد سے ہوں اسٹڈی کرتا ہوں میں بی ایف الیکٹیکل کر رہا ہوں یہاں پہ یہ ہے کہ بزرگوں کا سایہ لائف مدنی مذاکرہ سننے میں بہت مزا آ صبح میں نگرانی شورا کا بیان سننے میں بہت مزہ آتا ہے اچھا لگ رہا ہے مدنی قاعدہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں امال وقت کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے بہت ہی ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سیکھا تھا پچھلے سال ہم دس دن احتکاب کے لیے آئے تھے ابھی ذرا ہم ایک ماہ کے لیے آیا ان شاء اللہ بہت سارے دوست آئے ہیں آگے بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے یہاں ہمیں نماز کے بارے میں, بتا رہا ہے سنتے ہیں کو بارے میں بتایا سنتے جا رہا ہے وضو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے میں نے اور اس کے بعد میرا ایم بی بی ایس کا پروگرام تھا لیکن اب یہاں آیا ہوں تو انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ جامعہ میں داخلہ لوں گا یہ اللہ پاک مہربانی ہے بابا جی مہربانی ہے یہ دین, دین علم سکھایا اس کے اوپر بڑا اثر پہ ساری نماز سیدھیاں تھیں نہیں سارے میں سارے پکا گن قرآن شریف سدھا کرات میں پڑھایا اس بہت سارا فارغ جی یہاں آن پہ آنے کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کی بارگاہ میں یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا زین سازی کی جاتی ہے زین سازی سے مراد یہی ہے کہ یہاں پہ اسلام کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اگر کوئی یہاں پہ جیسے باپا فرما رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی آتا ہے تو بگڑے جو ہیں وہ یہاں پہ سور کے جاتے ہیں اگر کوئی بیٹا نافرمان فرمان اگر والدین کا آتا ہے تو وہ یہاں پر والدین کا فرما بردار بن کے جاتا ہے میں کہتا ہوں جی بہت اچھا جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے تو میں نے تو یہ محسوس کیا جی کہ یہ فضان مدینہ ایک نئی بنانے کی فیکٹری ہے جیسے گندا پانی فلٹریشن پلانٹ میں ڈالتے ہیں آگے فلٹر ہو کے صاف پانی نکلتا ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں گناہوں کو ہم لے کے تو ابھی یہ دقت ہوں دعائیں اور باپا جان کا بیان عجیم صاحب کا بیان سن کے تو میں جو یہ کہتا ہوں چاند رات کو سارے یہاں سے نیک ہو کے نکلیں گے قرآن پاک پہلے صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا تو بڑا اچھا یہاں پہ سکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے میری کافی بہتری ہوگی نماز کے کام بھی سیکھ رہے ہیں دعائیں بھی سیکھ رہے ہیں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں تھا تو یہاں سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے ابھی تو کافی دن بڑے ہیں ساتسبی کی جو نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ رات راتوں میں یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے تو یوں ہم تیس دن میں تقریباً پندرہ دفعہ پڑھیں گے تو جو کبھی شاید پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوگی عام علاقوں میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے طور پہ بیٹھتے ہیں لوگ ساتھ جو دوست یار ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں باتیں گپے لگاتے ہیں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں جو ایک چیز باپ نے بیٹے کو نہیں سکھا سکتا وہ نگرانی شراخ الحمد للہ یہاں پہ میں سکھا رہے ہیں نگران شوراخ کے بیان ماشاء کیا کہنے ان کے بیان میں میں نے ہر وہ چیز جو عام ایک اسلامی بھائی کو چاہیے ہوتی ہے میں نے وہ نوٹ کی ہے جو ہمارے محلوں میں ہماری مساجد میں ہمارے گھروں میں ہائی سوسائٹی سے لے کر لو سوسائٹی تک جو چیزیں یا جو باتیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ نگرانی شورا اپنے فجر کے بعد جو ہمیں بیانوں برا سناتے ہیں بیان فرماتے ہیں اس میں ہمیں وہ ہر چیز سننے کو ملتی ہے راعت, تم میں نے چاند راج مدنی میں سفر کرنے کی نیت کی میں راہول پنڈی سے آیا ہوں اور میں الیکٹرونک انجینئرنگ کا اسٹوڈینٹ ہوں وہاں پہ بھی احتکاف دیکھے ہوئے اور مدنی چینل پہ یہاں پہ بھی دیکھتے رہے تھے تو اس میں سنا تھا کہ بہت سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے آج آ کے یہ خود بھی دیکھ لیا ہے وہاں پہ احتکاوت دیکھتے رہتے تھے بس وہ چادریں ڈال کے بیٹھ جاتے تھے اور اکثر میں تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب نماز بھی کچھ کچھ کی جا رہی ہوتی تھی تو یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب پورا ایک نظام ہے یہاں پہ سامع بھائی ہوتے ہیں وہ آ کے اٹھاتے بھی ہیں اور بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں پچھلی مدنی مذاکرے میں آپ کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جیسے غیبت ہو گیا حسد ہو گیا اس کے بارے میں نارمل آپ لائف میں جا کے دیکھیں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں قسل مدینہ تو باہر کوئی جانتا بھی نہیں کہ کیا چیز ہے اور چپ بھی رہنا ہوتا ہے چپ رہنا بھی مطلب ہوتا ہے وہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو یہاں پہ اس طرح کی ساری چیزیں آگے ہی سیکھی ہیں اور ابھی امید ہے کہ یہ باہر بھی ہم اپلائی کریں گے بہت کچھ ایسا ہے جو مطلب عام اگر کہیں اور بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ نہ ملے لیکن یہاں پہ ایک مکمل پیکج ہے جو اسلام ہمیں پرووائڈ کرتا ہے نا وہ دعوت اسلامی والے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں سلی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بابا جذبات و تأثرات یہ دیتے ہیں لیکن ابھی ایک آپ نے اسلام بھائی کا جو جملہ سنا میں اس پر کچھ عرض کروں کفل مدینہ والا میں اس پر ایک عرض کروں گا کہ باہر یہ کلچر نہیں ہے یعنی باہر بائی نیچر ایک نیچرلی کسی کو کم بولنے کی عادت ہے تو کم بول رہا ہے ادروائز ایسا نہیں ہے کہ کوئی مائنڈ بنایا ہوا کہ کم بولنا بھی کوئی عمل ہے اور بولنا بھی کوئی عمل ہے اور خاموشی کے یہ فضائل ہیں یہ اچھی بات اس طرح کا کلچر واقعی باہر پایا نہیں جاتا تو یہ بھی ایک اچھا تاثر الحمد ہمارے اسلام بھائی لے رہے ہیں اب یہی کہوں گا کہ بابا ہر ایک اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق دینے کی کوشش کر رہا ہے آپ کچھ شاید فرمائیے ان خوبصورت تاثرات پر جی فلٹر پلانٹ جاتا تو یہاں بگڑے ہوئے بندے آتے ہیں فلٹر ہو کر پھر وہ کارامت بن کر نیک بن کر یہاں سے روانہ ہوتے یہ مزہ آیا مجھے ہاں لیکن بابا اس پر تھوڑا سا میں آپ سے بدنی پھول لوں گا کہ جس چیز کو فلٹر ہونا ہے اسے پورے کے پورے پروسیس پلانٹ سے گزرنا پڑتا ہے اگر وہ تھوڑا سا مشین میں رہے تھوڑا باہر چلا جائے پھر مشین میں باہر چلا جائے تو میرا خیال ہے پراپر فلٹر ہوگا نہیں پورا پلانٹ ہے نا ادھر سے جاتی ہے چیز اور ادھر سے دی ہے تو یہ اندر اندر ہی رہ ہی نکلے گی اور پورا پروسیجر یہ پورا کرے گی گی اب یہ کبھی مشین کے اندر ہے کبھی مشین کے باہر ہے تو کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے تو اب یہ بیچاری چیز نکل تو آئے گی اینڈ میں چلو نکلے گی وہیں سے جو ہے اس کا دیکھیں یہ آن آف رہا اور آنا جانا رہا تو یہ پروپر فلٹر ہوگی یہ دشواری تو ہے ظاہر پورا نیک بننا ہے نا اچھا انسان بن کے جانا ہے اللہ اچھا بننا تھا ہم سب کو تو زیادہ سے زیادہ یہیں رہنا ہوگا بلکہ مکمل یہیں رہنا ہوگا ہر مدنی حلقے میں حاضری دینی ہوگی اور جو کچھ یہاں سکھانے کے سلسلے ان میں ہنڈریڈ پرسینٹ حاضری ہوگی نا آپ کی اور دلچسپی ہوگی اور دل جمعی کے ساتھ وہ کام کریں گے تو ظاہر کا فلٹر ہو پائیں گے ورنہ پھر وہ کچرا رہ جائے گا اب جس وقت مثال کے طور پر ہم نے یہاں حسد کا بیان کیا ایک سوال کے ذمن میں آپ پتا چلا حسر کا جب بیان کیا نا تو آپ وہاں کوئی ملنے والا آیا تھا اس سے بات چیت کر رہی تھی ویسے کسی سے دوستی ہیں, گاٹ لی یا دو دوست مل کر یا تو اپنی بات ہمیں لگے ہوئے تھے تو وہ حسد والا کچرا جو ہے وہ اگر تھا آپ کے اندر خدا نا خاصتا اور توجہ بھی نہیں تھی حسر کی طرف جیسے انہوں نے ہم کو تو پتا نہیں ہوتا تھا پہلے حسرت القیبت کا تو یہ کچرا جو یہ بہت بڑی کچرا کنڈی ہے یہ آپ کے اندر رہ جائے گی تو کب کچرا کنڈی نکلے گی کب ڈسٹبین نکلے گا اندر سے کچرے کا جو اٹکا ہوا ہے یا کب چھوٹے موٹے کچرے نکلیں گے تو یہ پورے پروسیس سے آپ گزریں گے نا تو انشاءاللہ مکمل طور پر آپ فلٹر مکمل تو پھر بھی خیر دعویٰ کون کر سکتا ہے یعنی بہت مناسب طور پر آپ فلٹر ہو پائیں گے انشاءاللہ اللہ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم الزوج جل وسلم صلى الله تعالى عليه والي وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى و